میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چین کے ناظرین الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ شان نظور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج بھی انشاءاللہ شاء ایک باقاعدہ موضوع کے تحت قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور کچھ تفسیر اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ رب العزت جلال وعلا مجھے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ و وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت تین بار اور شام کے وقت تین بار میری ذات پر دروشری پڑتا ہے اللہ تعالی اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے ہمیں کثرت سے عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کو اپنا معمول اور عادت بنانا چاہیے اور بطور خاص یہ شابان المعظم کا پیارا مہینہ ہے مبارک گھڑیاں ہیں اور اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی مہینے کو میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ بھی کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے صحابہ اکرام علیہ اردوان اولیاء صالحین علماء اکرام اپنی کتابوں میں اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی اس مہینے میں بطور خاص درد پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے اپنا معمول رکھتے تھے تو ہمیں بھی اس عمل کو اپنانا چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ و علی و سلم آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ توبہ سے متعلق ہے شعبان المعظم کا پیارا مہینہ ہے اور اس مہینے میں وہ ایک رات بھی آنے والی ہے جسے شب براعت کہا جاتا ہے چھٹکارا پانے کی وہ رات ہے اور ہے وہ بابرکت مبارک شب کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کتنے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ان کی مغفرت فرماتا ہے کبیلا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ رب کی رحمت ہے یہ رب کی کرم نوازی ہے یہ رب تبارک و تعالی کی شانیں غفوری ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں جب آ جاتے ہیں اور سد کے دل سے تائب ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جب وہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے چھک جاتے ہیں تو رب تبارک وطالعہ ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور ایسا ختم فرما دیتا ہے جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے جی ہاں توبہ اللہ تعالی نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ جو ہر گناہ کے لیے معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے ہر گناہ کو معف کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے ہر گناہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے حت کہ بڑا بڑے سے بڑا جرم بڑے سے بڑا گنا شرک سے بڑھ کے کیا گنا ہو سکتا ہے تو لیکن توبہ ایسی شہ ہے کہ آدمی اگر شرک سے بھی توبہ کرتا ہے رب تالا اسے مافرما دیتا ہے آدمی کفر سے توبہ کر کے ایمان کے دائرے میں آتا ہے رب تالا اس کے کفر کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ بندہ جب مومن ہو جاتا ہے تو پھر ایمان لانے کی حالت میں اور اس کے درجات کی بلندی فرما دیتا ہے تو توبہ ایسی نفیس ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آج دنیا دار العمل ہے موقع ہے تمہارے سامنے آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں چک جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دروازے کھولے ہوئے ہیں وہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے کفر و شرک سے توبہ کرے تو وہ اس کو بھی معاف فرماتا ہے لیکن اپنے تقاضوں کے ساتھ اپنی شرائط کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے اور اس سے متعلق وہ واقعہ بھی ہے وہ بھی ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اللہ یگ فروشر کبھی ہی ہوا یگ فرو مَ نظالی بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شر کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ بھی ہو جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے وہ میں یو شرک بلا ہی فقت افطرا اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا شرک بہت بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی پر ہی اگر موت واقع ہو تو پھر اس کی مگفرت نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ مشرق کو چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا شرک بھی معاف فرما دے گا یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے یہ اللہ کا ہی فرمان ہے کہ شرک نہیں معاف کروں گا اور شرک کے علاوہ جو ہوگا جسے چاہے اللہ تعالی وہ معاف فرمائے گا اور اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہوا یعنی کفر اور شرک یعنی جب موت اس پر واقع ہو جائے تو پھر نہیں معاف کرے گا زندگی میں موقع ہے کفر ہے شرک ہے اس سے بھی معافی مانگنا چاہیں زندگی میں موقع ہے اللہ تعالی معاف فرمائے اللہ سے معافی مانگی جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کفریات کو چھوڑ دیا جائے ان شرکیاں معاملات کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن اگر موت واقع ہو گئے کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں تو اب کوئی معافی کی صورت نہیں اب پھر مغفرت کی صورت نہیں تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یا ایک اور بات بھی پہلے میں وہ عرض کر دوں کہ آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اللہ یک فروئیں کبھی وہ یک فرو مع دوں کلی می شاہ کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ سکھ ٹھہرا جائے اور اس کے علاوہ جو چاہے وہ معاف فرما دے گا بہت سے لوگ اس امید پر گناہ کرتے رہتے اللہ فرما دیتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے بے شک اللہ معاف فرما دیتا ہے بے شک اللہ نے فرمایا ہے وہ معاف کرنے والا ہے مگر اس امید پر کہ ہم پھر گنا کے اندر پڑ جائیں اور گناہ نافرمانیاں کرتے رہیں یعنی اس رب کی تو شان کریمی دیکھیں کہ وہ معافی کے اعلانات کر رہا ہے اور ایک وہ انسان ہے کہ اس کی فطرت دیکھیے کہ یہ انسان اپنے رب کے آگے کس طرح اس کی نافرمانیاں کر کے سرکشیاں کر رہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ کی اس شان کریمی پر قربان ہو جائے کہ میرے مولا تو کتنا کریم ہے اتنے پڑے بڑے نافرمان لوگوں کو بھی تو معاف فرما دیتا ہے معافیوں کو اعلان فرمایا ہوا ہے اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا اب تیری نافرمانی والے کام کی طرف میں نہیں جاؤں گا مگر یہ پھر اس طرف پڑتا ہے پھر اس طرف جاتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے تو یہ انسان کو ضرور سوچنا چاہیے اور جی ہاں مدنی چند کے ناظرین یہاں یہ میں بات ارض کرتا چلوں کہ بعض اوقات آدمی عذاب کو ہلکا سمجھ کر کفر کے اندر بھی پڑ جاتا ہے کن چیزوں کو ہلکا سمجھ کر دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہوتا ہے کفریات ایسے سے بول جاتا ہے بعض اوقات یا بعض اوقات وہ عذاب کے معاملات کو اتنا ہلکا لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود ہی کفر کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے تو اللہ نے معافی کا اعلان ضرور کیا ہے مگر ہمارے انداز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی معافی مجھے نہیں یہ مل گئی ہے اس گناہ کے اوپر اور جو کچھ مرضی ہے میں کرتا جاؤں ایسا نہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شک ٹھہرایا جائے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو چاہے یہاں پر حضرت وحشی رضی اللہ کو تعالیٰ نو ان کے ایک قبول اسلام کی واقعہ ہے ایک پوری داستان ہے اور جو بعض روایت میں بیان کیا گیا خط و کتابت کے ذریعے ایک برائرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام گوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں آ کر جو گئے وہ یہ خط و کتابت کے ذریعے ان کا پیغام آتا رہا حضرت وحشی یہ وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا اور غزوہ عہد کے بعد پھر ان کا اسلام کی طرف جب میلان ہوا جب اس چیز کی بات ہونے لگی تو انہوں نے ایک خط لکھا پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہ خط وہ پیغام یہ تھا کہ مجھے امان دیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا کلام میں سن سکوں مجھے وہ آپ امان دیجیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بارگاہ میں واشی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے کہا یعنی ایک روایت کے مطابق یہ بھی تو آپ صلی اللہ کو تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ان سے جو گئے وہ ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تم امان طلب نہ کر رہے ہوتے لیکن تم نے امان مانگا ہے تو ہم تمہیں امان دیں گے میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ میں تمہیں خدا کا کلام سناؤں اور تم سن سکو اس پر کلام سنایا گیا آئے مبارکہ نازل ہوئی مع اللہ عن آخر سر فرقان کی آیت مبارکہ کا نصول ہوا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے ان کا ذکر ہوا یعنی چند چیزوں کا ذکر ہوا جو معبود نہیں کسی کی عبادت نہیں کرتے بدکاری میں نہیں پڑے ہوئے اور قتل نحق کا معاملہ نہیں کرتے تو اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوا تو اس پر واشی نے کہا کہ میں شرک میں بھی مبتلا رہا ہوں میں نے ناق خون بھی کیا ہے اور بدکاری کے اندر بھی یہی زمانہ جہلیت کا یعنی مرتکب رہا ہوں تو ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی مجھے بخش دے گا اس پر رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر یہ آیت مبارکہ آگے نازل ہوئی اللہ من تابہ و آمنا عملا صالح یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے توبہ کریں ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اس کی ان معاملات میں بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا اس پر نے یہ کہا کہ اس آیت میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے جبکہ اگر میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا تو پھر یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی گئی ان انگ و ربھی و محدون ازادی کلی میش کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر کے نیچے جو کچھ ہوگا وہ جسے چاہے مواف رما دے گا تو اب واشی نے کہا کہ اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے یعنی کفر کے نیچے جو کچھ چاہے اللہ معاف رما دے ممکن ہے میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مشیت وابستہ ہو اللہ اکبر آگے سے یہ سوال کر دیا تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کل یا عبادی اللہ دینا سرفو اللہ تک نہ تم فرمائے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ہو لا تو میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امیدی نہ تو جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو اب اس کو جب بحشی نے سنا تو کہا کہ بغیر اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے بس ویسے ہی کہا گیا ہے کل یا عبادی اللہ دین اصرف عالانسیم اللہ تکنۃ رحمت اللہ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر سیاحتیاں کر لی ہیں لا تک نہم رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو یعنی آ جائیں اس, اس بارگاہ میں جھک جائیں سدھ کے دل سے اس بارگاہ میں آ جائیں نادی نہ رکھیں اپنے دل سے نا امیدی نکال دیں پھر بھی بار بار اس بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم پڑھنے والا ہے تو اب واشی نے اسلام کو قبول کیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اب دیکھیں کتنی خوبصورت اکایت اور یہ واقعہ ہے اور کس طرح یہ سوالات کا سلسلہ رہا اگر یہ ہے تو اس میں تو یہ شرط ہے اگر یہ ہے تو اس میں یہ شرط ہے یہ معاملہ ہے تو اس میں مشیت الہی ہے اور مشیت الہی اگر میرے حق کے ساتھ وابستہ نہ ہوئی تو میں تو پھر بھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ آیت مبارکہ کا نزول بیان کیا گیا تو اس کے بعد وحشی نے اسلام کو قبول کیا بات سمجھنے اور سمجھانے والی اتنی ہے کہ آدمی جب واقع ہی سد کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور سچے دل سے توبہ اور تائب ہو جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے پھر اس پر اپنی عنایتیں فرماتا ہے پھر اس پر اتنی اللہ تعالی کی رحمتیں ہوتی ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے کسی شخص کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ نے رکاوا تو یا اللہ میں تج سے مکثر طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں حضرت علی نے فرمایا اے آرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے سچوں کی نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ یا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم اے شیر خدا مجھے بتائیے پھر وہ سچوں کی توبہ کون سی ہو سکتی ہے سچ شخص کی توبہ کس توبہ کو کہیں گے کہ ہم یہ سچی کی توبہ ہے تو آپ ردی اللہ کو تعالی انو فرمانے لگے سچے کی توبہ سچے کی توبہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس توبہ کے اندر چھ چیزوں کا خیال رکھے اس توبہ میں چھ چیزوں کا خیال رکھے پہلی بات ارشاد فرمائی جو گناہ پہلے ہو چکا ہے اس پر ندامت ہو اس پر افسوس ہو دوسری بات ارشاد فرمائی جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا ہو تیسری فرمائی کسی کا حق غصب کیا ہو تو اسے لوٹا دے چوتھی بات ارشاد فرمائی جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے پانچویں بات ارشاد فرمائی پختہ عظم کرے آئندہ ایسا نہیں کرے گا اور چھٹی بات جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے اب اتا الٰہی ہی میں اس کو گلا دیں اللہ اکبر یہ چھ چیزیں فرمایا یہ ہے سچوں کی توبہ بعض اوقات آدمی کو گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے ایک حدیث میں ندامت ہی توبہ ہے تو ندامت کون سی ندامت جس کو آدمی توبہ شمار کرے ندامت یہ ہے کہ اس وجہ سے شرمندگی اختیار کرنا کہ یا اللہ یہ مجھ سے تیری نافرمانی فرمانی ہوئی ہے یہ تیرے حکم کی ادولی ہوئی ہے یہ نافرمانی اور گناہ والا کام مجھ سے ہوا ہے اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں بعض اوقات گناہ کھل گیا عزت کے خوف کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے راز کھل گیا عزت جانے کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے بعض اوقات صحت کی وجہ سے ندامت ہوتی ہے گناہ کیے ایسے صحت برباد ہو گئی شراب کا نشہ کیا صحت برباد ہو گئی بدکاریوں میں پراڑا صحت برباد ہو گئی یا کچھ اور ایسی برائیاں کی کہ صحت کے اوپر اس کا اثر پڑا تو آدمی ندامت کرتا ہے بعض کا کو کوئی برائی کرتا ہے تو مال پر اثر پڑتا ہے مال ضائع ہو گیا تو ندامت ہوتی کہ نہ یہ کرتا نہ وہاں جاتا نہ ایسا ہوتا لیکن یہ ندامت توبہ نہیں ہے یہ ندامت تو اپنے, اپنے نقصان پر ہے یہ ندامت تو اپنے اوپر ہی گویا کے نقصان پر ہے یہ ندامت اپنے مال کے جانے پر ہے یہ ندامت اپنے عزت کے ضائع ہونے پر ہے یہ ندامت اپنے بارے میں ہے لیکن ندامت توبہ کے لیے جو شرط گئے وہ یہ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے وہ راز کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے لیکن اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی وہ آدمی بہت بہت بڑا بدکار شخص ہے ہر گنا کرنے والا تو بدکار ہے لیکن جس کا گناہ لوگوں پہ کھل جائے اور اب وہ گھبراہٹ میں لگا ہوا ہے کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے لوگ میرے ساتھ فیصلہ کیا کریں گے لوگ میری کس سے عزت خاک میں ملائیں گے میرے خاندان کی عزت کیسے خاک میں ملے گی میری عزت کا کیا ہوگا میرے معاملات کا کیا ہوگا کا یہ وہ شخص ہے جو یہ چیزیں سوچتا ہے کہ جو چیزیں اس کی لو چند لوگوں پر ایا ہو گئی اور اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جتنے پوشیدہ گنا اس نے کیے ہیں جس کے بارے میں کسی کو بھی تک نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے میرا اور آپ کا سب کا ایمان ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے تو آدمی کو اسی سے ڈر جانا چاہیے کہ جب رب کو پتا ہے میرے ہر ہر عمل کا لیکن جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے ایک ادیس ہے بہت پیاری ادیس سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے اس کے اس معاملے کو یعنی ایسا مح فرما دیتا ہے ختم مح فرما دیتا ہے ختم کر دیتا ہے فرشتوں کو بلا دیتا ہے اس کی نشانات ختم فرما دیتا ہے یعنی گویا کہ اس نے گنا کیا ہی نہیں اتائبن اعظم بھی کم اللہ اعظم بنا ہو وہ گنا ایسا جیسا کہ اس نے گنا کیا ہی نہیں اس نے گنا کیا ہی شب برات کی آمد آمدیں اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی مقصرت کے واقعی کئی ایسے اسباب ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے آئیں گناہوں کو معاف فرماتا ہے درجات کو بلند فرماتا ہے جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھنے آئیں گناہ معاف ہوں درجات بلند ہو ایک عمرہ کریں اس کے بیچ دوسرا عمرہ کریں اس کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے حج کریں تو گناہوں کو معاف فرمائے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے یعنی کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایسے مواقع رکھیں کہ جس میں وہ اپنے گناہ بندوں کو وہ معافی کے اعلانات فرماتا ہے وہ معافی کے اعلانات کر دیتا ہے لیکن شب برات اور ایسی راتیں یہ تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے آپ کے عمرے کے پہ خاص لوگ جائیں حج کے لیے خاص جائیں لیکن یہ تو ایام اور یہ راتیں یہ تو ہر ایک کے لیے ہر آدمی کے لیے جھک جائے اللہ کی عمر میں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے شب برات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شب برات آئے گی تو گناہ سے توبہ کریں گے اور پھر شب برات کے بعد معاملات پھر ویسے کے ویسے رہیں جو کہ توں رہیں یہ انداز بہتر نہیں ہے یہ توبہ نہیں ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے گناہ سے توبہ کرنے والا اپنے رب سے ٹٹھا کرنے والے ہے یا اپنے رب سے مزاق کرنے والے ہیں جو اپنے گناہ پر قائم ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں یعنی کیسی عجیب بات ہے آپ میں سے کسی کے استاد ناراض ہوں تو ہم اس سبب کو دور کریں گے کہ وہ ناراضگی دور ہو جائے معافی مانگیں گے ناراضگی دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ سبب بھی تو دور ہو ماں باپ ناراض ہوں لیکن وہ جس سبب سے ناراضگی ہوئی ہے وہ سبب بھی تو دور کیا جائے گا اس پر قائم رہتے ہوئے پھر کہیں کہ یہ رضامندی ہو جائے پھر یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے اور یہ تو حدیث میں واضح فرمایا گیا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا یہ رب سے ٹھٹھا کرنے والا ہے یہ رب سے مزاق کرنے والا ہے تو رب سے سدھ کے دل سے توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے ندامت کے ساتھ پہلی شرط اس طور پر شرمندہ ہونا کہ یہ اللہ کی نہ فرمانی دوسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا توبہ کرتے وقت یہ, یہ شرط ہے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ گنا وہ سود ہے وہ جوہ ہے وہ حرام کام ہے وہ رشوت ہے نماز قزا کرنے کا معاملہ ہے والدین کو ستانا ہے یہ دیگر نافرمانیوں کے معاملات ہیں عزم کرنا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ کام اور تیسری جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی کرنی یہ تین شرطیں جو امام نبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو بیان فرمایا اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے فتح و رضیوں میں بھی متعدد مقامات پر ان کو ذکر فرمایا ہے ان تین شرطوں کو لے کر اب پیچھے اگر کسی کے یعنی کئیوں کا مال لیا ہوا ہو اور وہ شب برات کو بیٹھ کر توبہ کر لے تو یوں توبہ نہیں ہوتی کئیوں کا مال کھایا ہوا ہو اور آدمی کہہ کہ کے حج کر کے گنا بخشوا لیے جائیں گے تو یوں گناہ نہیں بخشے جائیں گے جب صحب حق کو حق کی تلافی نہ کر لی جائے جس کا مال کھایا ہے جس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں یہ ضرور ان کے حق کی ادائیگی کرنی ہوگی اور حق کی ادائیگی کیے بغیر یہ بڑی ذمہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپس کی ناراضیوں کو بھی دور کیا جائے اور وہ جو بدنسیبی والے افراد کے جو ان راتوں میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک قطع تعلقی کرنے والے بھی اگر کسی بغیر کسی شری وجہ کے کسی کے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ ہے تو ضرور آگے بڑھ کر تعلق پڑھانا چاہیے آج بہن بھائیوں سے سالوں ہو جاتے ہیں برسوں ہو جاتی ہیں کئی راتیں بلکہ کئی شب براتیں گزر جاتی ہیں, ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے منتظر ہیں کہ نا جانے کون سی ایسی خطا اور غلطی ہوئی کہ بھائی اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سالوں کی لڑائیاں ہیں چلتی ہیں جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں آگے خاندان کے اندر سلسلہ در سلسلہ یہ لڑائیاں آگے تک بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں ان کو موقوف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھانا چاہیے صلح کے لیے اٹھتا ہوا قدم رب کو بڑا پسند ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت کی بشارتیں ہیں کہ جو آجی اور انکساری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اس رنجشوں کو لڑائیوں کو دور کرتے ہیں آج ہم اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں اگر واقعی غلطیاں یا کسی نے زیادتیاں کی ہیں ہم معاف کریں انشاءاللہ اللہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے گا آگے بڑھ کر سلحوں کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت جلو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے شب برات کے صحیح مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے شب برات کو اس انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سد کے دل سے سچے دل سے توبہ کی رب کعبہ مجھے آپ کو تمام کو مدن کے ناظرین کو سب مرد و عورت خواتین کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا مخلص بندہ بنائے آمین بے جاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ